اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کوہنی لگے اے میرے رب تو نہیں مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور ان کو میں ہوتا